نوازی جی جی بتایا یہ جائے گا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کا سب اللہ تعالی کے لیے ہے اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے ٹھیک ہے اور وہی اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کی طرف جانا ہے پھر اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس کی کیا حیثیت کیا ہے یہ ایک تو نصیحت ہے ٹھیک ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے ٹھیک ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت کا سامان ہے یعنی دیکھیں یہ قرآن پاک کی ایک قسم کی وہ کی جہی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کیا ہے کہ ایک تو نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے دلوں کے اندر جو جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے لیے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے ٹھیک ہے مومنین کے لیے تو ایسی کہ ہماری ہر بیماری روحانی بیماری کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کو صرف ڈھونڈنے کی بات ہوتی ہے کہ کہاں سے کیا چیز نکل رہی ہے کس کا علاج کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ ایک سا اس میں بتایا جائے گا پھر آگے یہ بھی بتایا جائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے یہ کس جائے گا یعنی مشرقین سے سوال کی آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے okay? وائس اوکے okay ہے نور ایمان بھائی وائس اوکے okay? ٹھیک جی یہ بتایا جائے گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا تھا کہ بعض لوگ اس کو کیا کر لیتے تھے عرب کے مشرقین عرب کے مشرقین یہ کرتے تھے کہ مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر کر کے ان کو کہتے تھے بس یہ کیا ہوگے حرام ہو گئے ہمارے لیے یہ حرام ہو گئے ان کو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہی نہیں ہے ان کو کھول چھوڑ دو ٹھیک ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہو گیا کہ وہ بھی کیا کرتے ہیں جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کسی فلاں چیز کے نام کو فلان بندے کے نام پہ فلان پیر صاحب کے نام کے اوپر کہتے ہیں جی یہ اس کو چھوڑ دیا اب اس جانور کو نہ کھانا ہے نہ کچھ کرنا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا چھیڑنا ہی نہیں ہے اس کو یہ آج کل بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے مسلمان بھی ایسے کام کرتے ہیں تو عرب کے مشتقین یہ کام کیا کرتے تھے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کے اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز یہ بتائی جائے گی کہ تم جو یہ چیزیں کرتے ہو کہ بانس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہو بانس کو حرام کر لیتے ہو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی کیا یہ چیز دیکھیں حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں جیسا کہ اگر ایک حرام چیز ہے آپ خدا نخواستہ ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ کیا ہے یہ حلال ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے لیکن ایک چیز حلال ہو اور اس کو بندہ حرام کہنا شروع کر دے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ حلال کو حرام کرنے والے ہم لوگ کون ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا یہ قسم کا گویا کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بننا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اوپر جو کرنا کے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اب آ جائیے اس کے, اس کے اس کے طرف جو ترجمہ ہے اور ساری وہ چیزیں دیکھے لہو کا مطلب لو کا ترجمہ جو ہم کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جی ان لیکلن اگر جسم ہم کرتے ہیں نا وہ لو کے لیے ہم کہتے ہیں لوگ دیکھیں اب سیگے آ رہے ہیں سلامت کون سی گا ہوگا وائس بریک ہو رہی ہے وائس بریک ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیے وائس بریک ہو رہی ہے جی نور ایمان بھائی اچھا جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے جو سرف والے ساتھی ہیں ہاں ضالامت کون سی کا ہوگا واحد مونس غائب ٹھیک ہے نا ظالمت بتایا نا کہ تاساکن لگائی جائے گی تاساکن لگائی جائے گی ٹھیک ہے تو تاساکن لگے گی تو یہ کیا آ جائے گی واحد مونس غائب کے لیے ٹھیک ہے تو نفس یہ بھی سنتے جائیے نفس کیا ہوتا ہے نفس یہ مونس سیمای ہے نفس مونس سماعی سمای سے مراد ہے کہ عرب اس کو مونس پڑھتے ہیں عرب اس کو کیا کہتے ہیں مونس کہتے ہیں نفس کو تو جب اس کو نفس کو مونس کہتے ہیں تو آگے ضلع کا لفظ آیا واحد مونس غائب کا ٹھیک ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں اس لیے صرف کے سبق میں چھٹی نہیں کرنی نفس لیکن ضلع ضلع جس نے ظلم کیا ٹھیک ہے لفت ٹھیک ہے نا لفت یہ کیا نا افطا دت سیگا ہوگا افطا دت کون ہوگا سیگا کون ہوگا افطا دون سی ہوگا سر آواز ٹھیک ہے نا افتدت یہ کیا ہے واحد غائب کا افتدت کیا ہوگا واحد غائب کا تعلیل ہوئی ہے اس کے اندر یا تھی یا ٹھیک ہے نا یا گر گئی یہ ناقص کا اصل میں سیگا ہے ٹھیک ہے ناقص کا سیگا ہے تو یا گر جائے گی وہ تعلیم نشارہ جب پڑھیں گے تو افطدت لیکن آپ نے تا ساکن سے آپ نے پہچاننا ہے یہ کیا ہو جائے گا واحد مونسغائب ٹھیک ہے نا تو اجتنا بد کی طرح یہ تھا افتدا یت تھا افتدا یت تھا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر قانون لگتے ہیں آگے چل کے وہ ہو جاتا ہے باقی ساتھیوں نے پریشان نہیں ہونا جن کو سیکھوں کی سمجھنا ہے تو کہیں یہ کیا قرآن پاک میں کیا شروع ہو گیا خیر آئی کوئی بات نہیں جو جن کو وہ ہے جنہوں نے سرف پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ سرف کا ہی جرا ہوگا اور جو ویسے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ویسے ہی وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اثر ان ندامت سے مراد کے اصر روپ سے مراد کیا چھپانا اسرو سے کیا مراد ہے چھپانا سر کا کیا مطلب کہتے ہیں سر راز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور عذاب سے لمحہ راہل عذاب راؤ اصل میں تھا راؤ تھا راؤ دیکھنا عذاب کے مطلب یعنی راؤ راہ کون سا سیگا ہوگا جمع مذکر غائب کا جمع مذکر غائب لیکن واؤ کے اوپر تو جمع آ رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, جو جو ہے یہ بھی قانون لگے گا اس وجہ سے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے جیسے زرا تھا نا زرا جمع مذکر غائب کا سیگا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا وہ کسیا کو کون سا سیگا ہو جائے گا خزیہ سیگا آ جائے گا مجھول کا ٹھیک ہے کون سی آیت چل رہی ہے یہ بھی یعنی 54 آیت ہے. 54 آیت. 54. ہے نا 54 آئٹ ترجمہ دیکھیے ولو انفسنگ ضلع ٹھیک ہے ولو ان ضلع ٹھیک ہے کہ اگر ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا ٹھیک ہے نا ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا وہ کیا کر لیتی ہے اور جس جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ٹھیک ہے وہ کیا کر لے ظلم ظلمت ما فی الفظ لفت بھی ٹھیک ہے کیا کر دے اس کے پاس روئے زمین کی سا کر دے اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے لفتگت فدیہ دے دے فدیہ کیا ہوتا ہے یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ کرنا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا تو ہر وہ جان جس جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا ٹھیک ہے اور وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے واسر الناما واسر الندامہ لما جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے ٹھیک ہے چھپانے وکوزیا اور ان کے درمیان فیصلہ ہوگا بالکش انصاف کے ساتھ وہم ہم لاسلم اور ان پر ظلم نہیں کیا ظلم نہیں ٹھیک ہے نا یعنی اگر ہو جائے ہر شخص کے لیے کچھ زمین میں ہے ہر وہ شخص جس نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے ٹھیک ہے نا یعنی جو کچھ زمین کی ساری دولت ہے لف ادت بھی وہ کیا کرے اس کو لفت بھی تو اس کو پڑھ کے اپنی جان چھڑانا چاہے گا فیا کر کےسر ندامہ اور ندامت کو چھپڑائیں گے وہ لوگ کب لما راؤ العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وہ کل یا اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالکش انصاف کے ساتھ وہم لا ظلم اور ان پر ذرا بھی ظلم لینے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ظلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ترجمہ سمجھ آ گیا آسان ہے نا اب تو یہ اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا آگے ان للہ ما ماں کے بات اللہ ان للہ یاد رکھو ان للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ٹھیک ہے ان نواد اللہ حق ٹھیک ہے یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا اکثر ہوں اکثرحملہ یا علام لیکن اکثر لوگ نہیں جاری اللہ کون کو ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی ہے ترجاؤن اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا یا ایوہ الناس اے لوگو یا ایوہ الناس یعنی اے لوگو کجا اتم مو ایزا کجا اتم مئو میروکم ٹھیک ہے تمہاری تحقیق تمہارے پاس یعنی تمہارے پاس ہے ہاں فیصلے سے مراد کیا ہے فیصلے سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے نا فیصلہ یہ ہے نا 54 جو آ رہی ہے نا ٹھیک ہے وہ کُھل گیا بے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا یعنی کیا مطلب کہ قیامت کے دن ان کے نامۂ اعمال جب پلے جائیں گے اور جب نامۂ امال کے بعد فیصلہ اس جائے گا نا جب بھی پلے سنا جاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ سنا جائے گا اور پھر ان کو جو ان دیا جائے گا بالکل انصاف ہوگا ایک ایک گناہ کا بدلے کے اندر بھی ظلم نہیں آئے گا ظلم نہیں آئے گا اس سے مراجی ہے فیصلہ ان کے درمیان کیسا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا کا پورا فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گی آگے چلیے یا الناس اے لوگو من ربکم تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے روبی کم تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو پر... تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے مئزہ تم میں یعنی نصیحت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے لما فدور وہ شفا ان اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے وہ رحمت اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے یعنی قرآن پاک کیا ہے نصیحت ہے پرور کی طرف سے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے کن کے لیے مومنین کے لیے یعنی یہ رحمت کا سامان ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا تو آگے سنیے بفضل اللہ کل بفضل اللہ وبی رحمتی کل <سلام> <سلام> آپ کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کہو بفضل اللہ وبی رحمتی ٹھیک ہے نا بفضل اللہ وبی رحمتی یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ کیوں ہوا اللہ تعالی کے فضل اللہ تعالی یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا دیکھے نا اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہمارے لیے یعنی ہمارے اوپر نازل... حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تو ہمارے لیے کیا ہے یہ ہدایت ہے رحمت ہے شفا ہے یہ سب کا سب کس نے کیا ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے یہ سب کچھ نازل فرما دیا ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی کچھ نہیں کیا تھا اللہ نے پھر بھی کیا, کیا؟ یہ سب کچھ ہمیں دے دیا بغیر مانگے دے دیا تو جب اللہ نے بغیر مانگے دے دیا تو یہ کیا ہے اللہ کا فضل ہے رحمت ہے تو کیا کرنا چاہیے جب اللہ کا فضل ملے اللہ کا انعام ملے فَبِ فل یافراہویزال کا فل یافراہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے فل یافرہ ٹھیک ہے فل یافرہ تو, ان تو انہیں خوش ہونا چاہیے فل یافراہ انہیں خوش ہونا چاہیے ٹھیک ہے خیرم مما وہ یہ خ... وخ... بہتر ہے یہ اس بہتر ہے سب سے بہتر ہے مما یجماون جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں دنیا کی دولتیں جمع کرتے ہیں دنیا کا نام چاہتے ہیں یہ سب کچھ اس سے بہتر ہے یہ قرآن پاک ہدایت ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں اس ہدایت پر عمل کریں گے تو یہ کیا ہے یہ بہتر ہے سب کچھ ان چیزوں سے جو دنیا والے جمع کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا یعنی پرانے پاک بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت ہے دنیا کی ساری دولتیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس کی کیا کرنا چاہیے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے کل ار آئی تم انصل اللہ میرے کل ار آئی کہو ار بتاؤ کل آر یعنی بتاؤ ٹھیک ہے نا کہو یعنی یہ کہا جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کل آپ کہہ دیجئے ہر آئی تم یہ بتاؤ یہ بھلا یہ تو بتاؤ کن فجال تم میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا ماں انصل اللہ لکم من کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے رزق نازل کیا تھا فجال تم اس میں سے کیا کر دیتے ہو تم اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ چیزوں کو تو حلال کر دیتے ہو اور کچھ کو حرام کر دیتے ہو ٹھیک ہے نا یعنی اپنی مرضی سے حلال اور حرام قرار دے دیتے ہو تو کل کل آپ کیا ان سے پوچھو کل یعنی یہاں پہ کیا تجنا پوچھے یعنی ان سے پوچھو اللہ اللہ اصل میں کیا تھا اللہ تھا اصل میں کیا تھا اللہ اللہ حمزہ حمز استف اللہ نے تم تمہیں اس کی کی جب اکٹھا ہو گیا یہ قانون لگا لگائے پڑا کیسے جائے گا اللہ کیا اللہ نے عم تمہ اجاز دی اس کو اللہ تعالی نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی عظین اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی ام اللہ تفترون یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کر لو اور حرام کر لو اگر اللہ نے اجازت نہیں دی تو دوسرا کہتے ہو جی حرام ہو گئی ہے یہ تو چیز حرام ہے ٹھیک ہے ایسے ہی یہودی کیا کرتے تھے بنی اسرائیل والے بنی اسرائیل والے اپنی مرضی سے چیزوں کو کیا کر لیا کرتے تھے حرام کر لیا کرتے تھے بھائی یہ چیز کیا ہوگی حرام ہوگی تو یہ کیا چیز ہے کہ ایک چیز حلال نہ ہو اس کو حرام کرنا یہ بھی خطرناک ایک چیز حلال کرنا یہ بھی خطرناک ایسے ہی جو آدمی بگت کا ارتکاب کرتا ہے بتکت کا ارتقاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے گورو کے ناز باللہ یہ شریعت کے مقابلے میں اپنی ایک بات لا رہا ہے کہ ایک چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے بتک کا مطلب ہی کیا ہے کہ نئی چیز ایجاد کرنا جو آجی شریعت میں نہ السلام علیکم وسلم آواز آ گئی تھی آواز اوکے okay ہو گئی ہے تو بات چل رہی تھی کہ بدعت کے متعلق بدعت بھی کیا چیز ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرنا سواب سمجھ کے کرنا یہ سواب ہمارے نہیں <تصفح> ہوتا کہ کس چیز میں سواب ہے کس چیز میں سواب نہیں وائس بریک ہو رہی ہے یہ اوکے ہے وائس بریک ہو رہی ہے اوکے okay ہو رہی ہے الفرقان بھائی وائس دیکھیے اوکے okay ہے وائس اوکے ٹھیک تو بت کیا چیز ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر سمجھنا کہ جی جو کرے گا سواب ملے گا جو نہیں کرے گا اس کو گما ہوگا یا اس کو ملامت کریں گے یہ کیا ہے اپنی طرف سے ہی شریعت کی اضافہ کرنا ٹھیک ہے جی یہ ایک وہ یہ اللہ پر ہے تو کل تم ترجمہ ہو چکا تھا نا ٹھیک ہے مراد زنی ہے ٹھیک ہے یفترون یفترون کیا آ یعنی افطرا باندھنا جھوٹ باندھنا ٹھیک ہے نا اور قیامت سے مراد یہ سارا ترجمہ آسان ہے دیکھیے آگے یف طرونا اللہ القیبہ ٹھیک ہے یفرونا ٹھیک ہے یعنی یفرون <الْكَذِبَة> ترجمہ پہلے یہ ہوگا یفرونا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالی پر ٹھیک ہے نا الکا یعنی یہ کیا ہوگا یفترون اللہ <الْكَذِبَة> یعنی جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر وہ کیا ہوگا روزے قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے روزے قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے وما ذنو وما ذن کن لوگوں کا الزین وہ یَترون جو, جو, جو یعنی بہتان باندھتے ہیں اللہ پر بہتان یَترون اللہ الکلک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر یا یوں کہتے جو بہتان باندھتے یعنی جو افطرا کرتے ہیں جو بھی باندھتے ہیں اللہ پر یوم یوم الکیاما ان کا کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے ان کا قیامت کے بارے میں ٹھیک ہے ان اللہ لذو فضل الناس ٹھیک ہے ان اللہ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے لزو فضل اللہ فضل والا ہے الناس یعنی لوگوں پر اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے والا اکسرا لا شکر لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو کیا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کا معاملہ کرنے والے ہیں پھر بھی انسان بڑا نہ ہے انسان پھر بھی بڑا نہ ہے کہ اللہ کا فضل کا احت... کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ فضل ہوتا تو یہ اس کے شکر میں اور عبادت میں پڑھتا لیکن اس کو فضل کے اوپر امید رکھ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دیں گے گناہ کرتے رہو گنا کرتے رہو اس لیے یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے اللہ معاف کر دیں گے اللہ بڑے وفر الرحیم ہے تو یہ کہنا کہ جی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے یہ اس وقت کہنا چاہیے یہ تھا کہ اگر گناہ ہو گیا گناہ ہو گیا کہے, نہ امید ہی نہ رکھے نہ امید ہی نہ رکھے کہے کہ یا اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہے میں غلطی ہوگی مجھے اس پر ندامت ہے میں کرتا ہوں اس وقت لیکن ایک گناہ کیا نہیں ہے اور آگے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے کہتا کہتے گنا کر لوں گا گناہ کروں گا پور الرحیم ہے وہ معاف کر دیں گے اس لیے گناہ کرتے پھرو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی غفوریت کو دیکھ کر اللہ غلطی سے ندامت پیدا تو نا... انسان بالکل ہی ایسا ہو جائے کہ گنجائش ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہوگی سمجھ آ گئی? آج ایک نماز ہماری اب ہوگی آٹھ بجے تو ہمارا سبق تک چلے گا ٹھیک ہے جی سات دس سے نماز کی چھٹی یعنی نماز کا ٹائم ہوگا اس کے بعد کے حوالے سے تو ٹائم پورا ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ठीक है जी आधा घंटा थोड़ा उसमें तो हम थोड़ा